اصل میں آپ نے سوال صحیح نہیں بنایا امام اگر مسجد میں ہے مقتدی فنائے مسجد یعنی مسجد کے باہر بجماعت نماز ہو اور صفیں اتصال کے ساتھ پیچھے جا رہی ہیں ظاہر اسے جماعت کا اور مسجد کا ثواب ملے یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب فرض نماز ہو چکی فرض نماز اگر ہو جائے تو تب بھی اپنی نماز کو مسجد میں پڑھنا زیادہ ثواب مسجد سے ہم کیا مراد لیں گے جو اصلی مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی فرض نماز اگر کوئی صاحب جماعت ہونے کے بعد یا اس سے پہلے اپنے طور پر فرض نماز پڑھیں اگر وہ فنائے مسجد یعنی باہر اگر نماز پڑھیں تو مسجد کے ثواب سے محروم رہیں سے بہت بڑا سہن ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہیں جہاں چاہے نماز پڑھ اگر نماز ہو گئی مقتدی حضرات چلے گئے اور مسجد میں جگہ بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں جو اندرون مسجد ہے اس میں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ مسجد کا ثواب ملے اور باوجود اس کے جگہ موجود ہے اور باہر اگر فرض نماز پڑھے تو اس کو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا یہ الگ بات ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی نہیں نہیں امام فنائے مسجد میں کیسے ہوگا محراب سے آگے تو نہیں ہو سکتا جب ہوگا جب جب کہ نماز فرض کیجئے کہ کوئی مسجد چھوٹی ہے اس کا جغرافیہ ایسا ہے کہ نمازیوں کے زیادہ آنے کے لیے اگر امام مسجد سے باہر ہوں تب بھی اس محراب میں تین چار آدمی کے صفے ہوں اور اس کے بعد متصل صف ہو تو نماز ہو جائے گی مگر یہ ممکن ہے کہ امام جو ہے وہ مسجد کے باہر ہو اور مقتدی مسجد کے اندر یہ تو صورت بنتی نہیں ایسے ہنگامی صورت میں تو بالکل ایسے جیسے کہیں ہم شادی حال میں جاتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ظاہر ہے کہ امام اور مقتدی اپنے طور پر جیسے چاہے بنا لیں یا کسی جگہ کوئی فنکشن ہو رہا ہو جیسے کوئی ختم قرآن ہے یا کچھ ہے تو وہاں بس امام اور مقتدیوں کا متصل ہونا یہ بہت ضروری ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ باجماعت نماز میں اگر تین چار صفے امام کے پیچھے ہوں اور اس کے بعد اگر اتنا فاصلہ دوسری جماعت میں ہو کہ جس میں ایک گاڑی جا سکتی ہو تو ایسی صورت میں امام اور جو مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا مقام بدل جائے گا اور دوسرے مقتدی جو دو یا تین صفوں کے بعد کھڑے ہیں ان کا مقام بدل جائے جو امام سے قریب ہیں صفوں میں ان کی نماز ہو جائے گی اور ادھر والوں کی نماز فاسد ہو جائے گی بیچ میں گنجائش اور خلا نہیں رہنا چاہیے